الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ صلاحت وسلم کی پیاری وصیتوں کا یہ سلسلہ ہے حضرت جاوید ابن عبد الله فرمان لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جیسے کسی کو قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ایسے اہتمام سے ہر صحابی کو یہ دعا سکھائی جاتی تھی دعائے استخارہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو جس میں تردد ہو کروں نہ کروں مکان لو شادی یہاں کروں سفر کروں کاروبار اس کے ساتھ مل کے کروں اس جگہ پہ رہش اختیار کروں کسی ایسا کام میں جس میں حرام نہیں ناجائز نہیں جائز کام ہے تردد ہے دونوں پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ادھر ادھر تردد ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنی اللہ سے مشورہ کر لیا کرو اللہ سے مشورہ کر لیا استخارہ کر لیا کرو ایک تو ایک کام ناجائز ہے کہ بینک میں ملازمت کروں نہ کروں غلط ہے بینک سے سود لوں نہ لوں اس لیے استخارہ کر رہا ہے مذاق کر رہا ہے استخارے کے ساتھ سود لینے کے لیے تھوڑی استخارہ کرتے اس سے رشوت لاکھ لوں دو لاکھ لوں اس پہ تھوڑی استخارہ ہوتا ہے سودی لین سودی کا روبار میں شرکت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ پارٹنر بنوں نہ بنوں غلط ہے امریکہ میں جنرل اسٹور ہے بیچ میں شراب رکھی ہوئی ہے استخارہ کر رہا ہے اسٹور میں اس کا پارٹنر بنوں نہ بنوں حرام کام ہے نجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا نجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا جائز کام کے لیے استخارہ ہوتا ہے تردد ہے کروں یا نہ کروں تو حضور علیہ صلاحت وسلام اللہ کا یہ نبی اپنے صحابہ کو اتنا اہتمام سے اس کا ات... کروایا کرتے تھے ہر شخص کو یہ دعا یاد ہوتی تھی میرے جیزوں جس سے تعلق ہوتا ہے دل کی بات اسی سے کی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے دل کی بات اسی سے کی جاتی ہے اپنی بات اسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے مسلمان اپنے اللہ سے تعلق رکھتا ہے اللہ یہ تعلق اللہ ہمارا بھی بڑھا دے پھر ہم آپ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت بنائیں گے ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرنے والے فرمایا کرتے تھے میرا تو پاؤں کا جوتے کا تسما بھی ٹوٹ جائے وہ بھی میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مشورہ کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی نے استخارہ کا طریقہ بتلایا ہے یہ اللہ کرے ہماری زندگی میں اس کا معمول بن جائے آج جو زندگیوں میں ایک تردد اور انتشار ہے ہاں اس وجہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ تعلق نہیں بن پا رہا تعلق نہیں بن رہا سرگرداں ہیں پریشان حال ہیں اللہ سے مشورے کرنے کی اللہ سے معاملہ پیش کرنے اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت ڈالیں پھر یہ استخارہ کے لیے ضروری نہیں ہے کسی کو تلاش کیا جائے کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کوئی کسی کو تلاش کرتا کہ میرا پیٹ بھر دو اپنا پیٹ تو خود بھرتا ہے ہاں وہ, وہ بھی میری ضرورت یہ بھی میری ضرورت ہاں کسی کو تھوڑی تلاش کر دو میرا پانی مجھے پانی پلا دے پیاس لگی خود پانی پلا د میری ضرورت ہے استحال میں میری زندگی کی ضرورت ہے اس کے کسی کو تلاش کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہتے میں گناگار آدمی ہوں ارے بھائی کون گناگار ہے جس کے دل میں ندامت آ گئی نا اپنے گناہوں پر تو وہ تو گناگار رہا ہی نہیں سبحلو پھر اللہ کا معاملہ عجیب ہے کوئی بھی اس کے دربار میں سچی آجزی لے کے حاضر ہو وہ فریاد سنتا سنا کرتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کے سامنے آئزی سے پیش ہوں گے پتہ نہیں کتنوں سے آگے بڑھ جائیں گے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے ہم سب ہی گناگار ہیں اور اللہ اپنے گناگار بندو ہی کو اپنے در پہ بلا رہا ہے اور وہ اسے مشورہ کر لوں ہاں یہ کوشش اہتمام ضرور کر لے جب استخارا کر رہا ہو تو جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچے جو گناہوں سے بچے تاکہ جو اللہ اس کی طرف خیر لے کے آ رہا ہے اس خیر میں کہیں میرے راستے میں گناہ رکاوٹ نہ بن جائے اللہ جو مجھے خیر دینا چاہتا ہے اس خیر میں کہیں گنا میری رکاوٹ نہ بن جائے دیکھو نا آگے سے ٹرک آئے گا ادھر سے سائیکل آ رہی ہے تو سڑک سے اترے گا کون ٹرک سائیکل اتر جائے گی نا سائیکل اتر جائے گی تو میں کرت رہا ہوں دعا استخارہ کی میرا راستہ بن رہا ہے سائیکل کا ادھر سے میرا گنا آ رہا ہے ٹرک کی شکل میں تو راستہ تو ٹرک کو ملے گا نا راستہ تو ٹرک کو ملے گا یا راستہ تنگ ہے ہاں ادھر سے گنا آ گیا ادھر سے خیر آ گئی تو رک رک جائے گا درمیان اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے بس اوقات بندہ گنا کرتا ہے ہاں اور اوپر سے خیر آتی ہے یہ راستے میں گناہ اس کی رکاوٹ بن جاتا اس تک وہ خیر پہنچ نہیں پاتی خود اس نے اپنے لیے بندش کر دی ہم بندش کر دی کسی نے یار ہاں؟ تو اس کا گناہ خود بندش کر دیتا امن آبود یوسیب اوکا ماکال علیہ سلاۃ وسلام نبی فرمایا کرتا ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے خاص رسک مقرر کرتا ہے اس رسک کی اس گناہ کی وجہ سے اس خاص رسک سے معروم ہو جاتا جی رکاوٹ بن جاتا بندش ہو گئی اس کی بندش ہو گئی تو بندش کسی کرنے سے نہیں ہوتی میری جسم سے نکلنے والی جب نافرمانیاں نکلتی تو میرے سر پر بندش کا ذریعہ بن جاتی ہیں رب کی رحمت میرے طرح نہیں متوجہ ہو سکتی رب کے آنے والی برکتیں اس میں معروم ہو جاتا بندش کا ذریعہ بن جاتی تو اس کا ضرور اہتمام ہو جب استخارہ کرے تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے ہاں تو استخارہ کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور استخارہ کا طریقہ یہی ہے جب امت کے اندر سے امت میں بدت شروع ہوتی ہے تو سنت کا طریقہ نکل جاتا ہے اب بدات کا رواج ہے ہاں پہلے زمانے کے اندر تیر مایا کرتے تھے کسی چیز کو تعین کرنے کے لیے کہ اگر مثال کے طور پہ بہت سارے برتن ایک برتن میں بہت سارے تیر پڑے ہوتے تھے کوئی ایک اٹھا لیا تو اس پہ دیکھ کر بتاتا کوئی عامل ہاں تمہارا کام ہو جائے گا کسی برتن میں بہت سارے تیر پڑے ہوتے اس میں مختلف چیزیں لکھی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو اس میں سے ایک اٹھایا لکھا ہوتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا اللہ کے نبی نے یہ حرام ہے تو آج لوگوں نے استخارہ کا طریقہ بھی اسی طرح ناجائز بدعات کا انداز اختیار کر رکھا ہے وہ کیا تسبیح کے دانے گنے کا ٹک جاؤ اب گنو اگر تاک دانے ہیں تو سمجھو تمہارا کام نہیں ہوگا اگر جفت ہیں تو ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہو جائے گا ہاں؟ یہ بھی وہی انداز ہے بالکل یا صاحب نے سر جھکا لیے جھکا ہو جائے گی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ہو جائے گی بس آنکھیں بند کی ہو جائیں گی الحام ہو رہا ہے وہی ہو رہی ہے یا فراڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فراڈ ہو رہا ہے ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیرا کا یہ سنت طریقہ بتایا سنت طریقہ بتایا پھر یہ کہنا کچھ پڑھتے رہو کڑتے خود بہت تمہارا چہرہ کر دائیں طرف پھر جائے تو سمجھو ہو جائے گا بائیں طرف پھر جائے سمجھو نہیں ہے کون سا طریقہ تو نئے نئے انداز میرا نبی نے سیدھا انداز بتایا ہر مسلمان کر سکتا ہے ہر مسلمان کر سکتا ہے نیک گناگار سب کر سکتے ہیں اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اس دعا کو یاد کر لینا البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کم ہے اور یہ دعا بڑی یاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہ ماخرلی وخترلی اللہ ماخرلی وختلی اللہ ماخرلی وخترلی اس کو پڑھتا رہا کرے اللہ میرے لیے خیر کر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے اس کو پڑھ لے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہ استخیروں کا بھی علم اللہ تیرے علم کے واسطے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور میں تیری قدرت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل کا تو اسے سوال کرتا ہوں فا ان کا تقدر والا اقدر تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو سارے خوشیدہ چیزوں سے بھی واقف ہے اے اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں جس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں ان ہاد المرا جب یہ لفظ نا تو اپنے اس کام کو دماغ میں لے کے اے اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے خیر فی دینی سب سے پہلے دین اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دین کے لحاظ سے وہ معاشی دنیا کے لحاظ سے فقمر لی اس کو میرے لیے مقدر فرما دے میر لی طے فرما دے وہ لی میرے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے سبحان اللہ کیا پیاری دعا ہے یہ مسلمان کی شان ہے کثرت سے اس کے اندر استخارہ کرنے کی عادت ہو اور روز معاملات پیش آتے ہیں. ہاں کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ اگر اس کام میں بھلائی ہے میری دین کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے اس کو میرے لیے مقدر کر دیں اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دے اللہ برکت اللہ کی طرف سے آ گئی تو بات بن جائے گی میرے عزیز کبھی زندگی کثرت سے نہیں بنتی زندگی برکت سے بنتی اس لیے میرا نبی ہمیشہ دعا کیے کرتے تھے اے اللہ میری رسک میں برکت دے دے صحت میں برکت دے دے اولاد میں برکت اصل ہے ورنہ کثرت ہو برکت نہ ہو تو بوجھ بن جاتا ہے آدمی اس کا چوکدار بن جاتا ہے آدمی کی مزدوری محنت بڑھ جاتی ہے اس سے نفع نہیں ملتا کثرت ہو برکت نہ ہو آدمی کی محنت مزدوری خواری پریشانی بڑھ جاتی ہے کثرت نہ بھی ہو برکت ہو سبحان اللہ زندگی بن جاتی ہے اس لیے اللہ کا نبی ہمیشہ برکت مانا کرتے تھے اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے اگر میرے لیے بہتر ہے اس میں میرے لیے برکت دے دے پھر اللہ کے نبی پھر فر دعا ہے اے اللہ اگر اس کام میں پھر اس کام کو اپنے ذہن میں لے کے شر شرح فی دینی و معاشی واقعبتی عمری کوئی غلط برائی ہے اور اس میں کوئی میرا نقصان ہے دین کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے ہاں انجام کے لحاظ سے تو اے اللہ مجھے اس سے پھیر دے کوئی رکاوٹ پیدا کر دے میرا دل ہٹا دے اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اس کو مجھ سے پھیر دے مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے کوئی خیر مقدر کر دے خیس کان جہاں بھی وہ ہو تیرے علم میں تو ہے نا میرے لیے خیر کہاں ہے اللہ جہاں بھی ہے تم میرے لیے خیر مقدر کر دے تم مردنی بھی اور پھر مجھے اس خیر پر مجھے اس خیر پہ راضی بھی فرما دے سبحان اللہ میرا دل اس پہ راضی بھی ہو جائے کیسی پیاری دعا ہے کیسی پیاری دعا ہے تو میرے عزیزوں اس کو معمول بناؤ اپنی زندگی اس دعا کو یاد کر لو خاص طور پہ والے بچوں کو ہم نے ایک کتاب دی نور دعائیں اس میں یہ دعا موجود ہے اس کو یاد کر لو اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رات کو پڑھیں دن کو پڑھیں صبح پڑھیں شام جب بھی آپ مسجد میں آئیں دو رکعت سنتیں پڑھ رہے نا اسی کے اندر اس کی نیت کر لیں حاجت کی دو رکعت نفل پڑ رہا ہے نا اسی کے اندر استخارے کی نیت کر لیں آپ مسجد میں تحید المسجد پڑھنے کے لیے آئے تعید العضو پڑھنے کے لیے آئے یا ویسے نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہے ہیں انہی سنتوں کے اندر اس کی بھی نیت کر لیں استحخارے کی بھی اور آخر میں یہ دعا پڑھ لیں دن میں آپ پانچ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں چھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے سونا ضروری نہیں سونے کے بعد جاگنا ضروری نہیں ہاں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ مسجد میں دو رکات اسی لیے سے پڑھ اور اس کے نہ کوئی خاص صورت ہے نہ کوئی خاص طریقہ ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے اسے پڑھ لے اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دل کو اس کی طرف مطمئن کر دے گا اور جیسے یہ دعا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ شاء آپ کا دل ہٹ جائے گا رکاوٹ اس میں کبوتر ضروری نہیں کہ کبوتر نظر آئے یا کوا نظر آئے لوگ سمجھتے ہیں کور نظر آئے تو مطلب یہ کام نہیں ہونا کبوتر نظر آئے تو کام ہونا ہے ہاں سفید مرغی نظر آئے تو کام ہونا ہے کالی آئے تو نہیں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے کبوتر مرغی پرندہ ورندہ نہیں ہے کالا سفید کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ہاں یہ صرف مسئلہ اپنے دل کا اطمینان ہے یہاں اطمینان ہے یہاں اطمینان ہو جائے اس کو پڑھتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں اللہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا اور خود بہت آپ کا دل پھر جائے گا یہ اللہ اس راستے کے آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا یہ استخارے کی حقیقت ہے اس کے لیے نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہاں اور جیسے پریشان بہت پیاری دعا ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جیسے سورتیں سکھائی جاتی تھی نا سورتیں ہر ہر بچے کو سکھائی جاتی ایسی یہ دعا بھی ہر صحابی کو سکھائی جاتی ہر صحابی کو جو دعا یاد ہے اور روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور اس سے بڑی اللہ سے تعلق بنتا ہے جب بندہ اپنے اللہ پر ہر معاملے میں اعتماد کرتا ہے اس سے مانگتا ہے بڑا تعلق بنتا ہے قریب کا تعلق دیکھو نا بھائی آپ جس سے اپنی ہر راز کی بات بتائیں گے اور ہر دل کی بات اس سے کریں گے تعلق نہیں بنے گا اس کو بھی ہوگا یار کتنا مجھ پہ اعتماد کرتا ہے ہر بات مجھ سے کرتا ہے کسی وہ آدمی فخر سے کہتا ہے یار یہ کسی سے کوئی بات نہیں کہتا میرے کو اپنے دل کی ہر بات بتاتا ہے हا? بڑے خوشی سے مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتا ہے اپنے ابا اما کو بھی نہیں بتاتا مجھے بتا دیتا ہے. مجھے اپنے راز کی بات بتاتا ہے میں اس کا ایسا دوست ہوں میرے دل کی بات مجھے اپنے دل کی بات بتاتا ہے ہاں میرے جیزو اللہ کو بھی ایسے بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے جو اپنی ہر بات اللہ کے سامنے پیش کیا گیا جو اپنی ہر راز کی بات ہر اگلی بات اپنی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کو بھی اس پر بڑا پیار آتا ہے پھر اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اللہ اس کے لیے اللہ بھائی ہمیں اپنی نبی کی سنت پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ زندگی بڑی آسان کر دے گی یہ عمل ہماری زندگی بڑی آسان کر دے گی اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت بناؤ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے